اے میرے رب بے شک تو نے مجھے ایک سلطنت دی اور مجھے کچھ باتوں کا انجام نکالنا سکھایا اے اسمانو ہے اور زمیں کے بننے والے تو میرا کام بننی والا ہے دنہ اور آخرت میں مجھے مسلمان اٹھا اور ان سے منلا جو تیرے قرب خاص قلعہ ہے